السلام علیکم پچھلی دفعہ ہم نے ہیپ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اس سلسلے میں ہم نے پہلے ایک کمپلیٹ بائنری ٹری کے سلسلے میں اس کی اسٹوریج ایک ارے میں ڈالنے کا معاملہ طے کیا تھا اور وہاں یہ ثابت ہوا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک کمپلیٹ بائنری ٹری ہو تو اس کو ہم ارے میں سٹور کر سکتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کے لیے وہ 2i اور ٹو آئی پلس والی اسکیم استعمال کی تھی اس کے بعد میں گفتگو ہیپ کی طرف لے گیا جس کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ایسا ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو کہ خاص طور پہ پرایورٹی کیو میں سب سے اس کا میجر استعمال ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ نہایت مفید ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ ہیپ کے اور بھی کئی استعمال ہیں جس میں سولٹنگ اور آئندہ انشاءاللہ اس کورس میں بھی اور بقیہ کورسز میں ہم دیکھیں گے کہ ہیپ اور کہاں پہ استعمال ہوتی ہے میں نے فی الحال ہیپ کے زیادہ استعمال کے بارے میں گفتگو نہیں کی تھی میں نے فی الحال دو مثالیں دی تھی البتہ اس کے بعد گفتگو میں نے ہیپ کے بارے میں اس کے انسرٹ پروسیجر کی طرف میں لے گیا تھا کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک ہیپ پہلے سے موجود ہے جو کہ ایک کمپلیٹ بائنری ٹری کی فارم میں ہم دیکھ تو رہے ہیں لیکن اس کو ہم سٹور ایک ارے میں کرتے ہیں میں نے آپ کو انسرٹ کے تصویری خاکے بھی دکھائے تھے جس میں کہ میں ٹری کی مثال بھی سامنے رکھتا تھا جو کہ اصل میں ہیپ واقع ٹری ہے البتہ اس کی اسٹوریج جو ہے وہ ہم ارے میں کر رہے تھے اور وہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح ایک نئے ایلیمنٹ کو انسرٹ کرنے پہ آپ ارے کے اندر چند ایلیمنٹس موو کر کے یا تو منیمم ہیپ یا میکسیمم ہیپ بنا سکتے ہیں منیمم کے کیس میں جو منیمم ویلیو ہے اب تک ہیپ کے اندر یا اس ٹری میں وہ اس کی روٹ میں ہوتی ہے اور میکسیمم ہیپ کے سلسلے کی اگر صورتحال ہے تو جو میکسیمم نمبر یا میکسیمم ڈیٹا آئٹم ہے وہ ہیپ کی روٹ میں ہوتا ہے انسرٹ کے بارے میں میں ایک بات کہتا چلوں کہ انسرٹ جب ایک نیا ایلیمنٹ ہیپ کے اندر آتا ہے تو ارے کے حساب سے اس کو ہم ارے کی آخری پوزیشن میں ڈالتے ہیں لیکن چونکہ اس کی بنا پہ ہیپ آرڈر وائلیٹ ہو سکتا ہے تو ہم اس ایلیمنٹ کو اوپر کی طرف موو کرتے ہیں یہاں تک کہ شاید وہ ایلیمنٹ چلتا چلتا روٹ تک پہنچ جائے البتہ اس میں ایک چیز کا خیال رہے کہ یہ جو چینج ہے یعنی کہ ایک ایلیمنٹ کا اوپر جانا اور اس کے پیرنٹ کا نیچے آنا یہ ایک لوکلائزڈ فینومنا ہے یعنی یہ ایک ٹری میں یعنی کہ ہمارے کمپلیٹ بائنری ٹری میں صرف ایک شاخ میں شاید یہ تبدیلی آئے گی یہ نہیں کہ پورا ٹری جو ہے وہ اس سے خراب ہو جائے گا اور ہمیں بے تحاشا ایلیمنٹس ادھر سے ادھر کرنے پڑیں گے میں یاد دہانی کے لیے اس بات کو اس خاکے کے ذریعے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ اب میں نے پھر وہی انسرٹ 15 کا معاملہ دکھایا ہے اور یہاں پہ ہم ایکسچینج کے ذریعے ایلیمنٹس کو اوپر نیچے لائیں گے یہاں پہ میں نے یہ دکھایا ہے کہ انسرٹ 15 کی بنا پہ 15 جو ہے وہ ارے پوزیشن 12 میں آئے گا کیونکہ کمپلیٹ بائنری تھری ہونے کے لحاظ سے جو اگلا نیا نوڈ آ سکتا ہے وہ 19 کا لیفٹ چائلڈ بنے گا چونکہ 19 پوزیشن 6 پہ ہے ارے میں یا لیول آرڈر ٹریورسل میں بھی اس کا جو چائل ہے وہ سکس ٹائمز ٹو یعنی کہ بارہ پہ آئے گا میں نے ٹری میں اس کو دکھایا ہے لیکن میں نے ارے بارہویں پوزیشن پہ دکھایا ہے اب کہ ہم اس کو اپنی صحیح پوزیشن میں لاتے ہیں تو ہمیں یہ ایلیمنٹ کو شفل کرنا یعنی کہ ان کو ایکسچینج کرنا ہمیں کہاں کہاں کرنا پڑتا ہے پہلا ایکسچینج جو ہے وہ پندرہ اور انیس کے درمیان ہوگا اس کی وجہ یہ کہ یہ من ہیپ ہے اور اس پناہ پہ 19 جو ہے وہ پندرہ سے نیچے ہوگا تو دیکھیے میں نے اب اس کو انیس کو نیچے اور پندرہ کو اوپر کر کے دکھایا ہے اب پندرہ جو ہے وہ اپنے نئے پیرنٹ کے حساب سے ابھی بھی چھوٹا ہے کیونکہ سولہ جو ہے وہ پندرہ سے چھوٹا ہے اس لیے پندرہ اور سولہ کو ہم ایکسچینج کریں گے اور آخر میں جب ہم نے تیرہ اور پندرہ کو کمپیئر کیا یقین تیرہ جو ہے وہ پندرہ سے کم ہے تو اب پندرہ جو ہے جو کہ نیا ایلیمنٹ ہم نے انسرٹ کیا تھا وہ اپنی پوزیشن کے اعتبار سے اپنی فائنل جگہ پہ آ گیا اور یہاں پہ یہ ہیپ اب دوبارہ اپنے ہیپ آڈر کے معاملے میں کوئی کنڈیشن وائلیٹ نہیں کر رہی یہ اب دوبارہ ایک من ہیپ بن گئی ہے یہ کمپلیٹ بائنری ٹری بھی ہے لیکن جو چیز غور طلب ہے کہ اگر آپ پندرہ کو دیکھیں کہ اس نے کس رستے سے اپنی صحیح جگہ پائی تو وہ صرف یہ جو ایک لیفٹ رائٹ ٹری کی ایک لیفٹ برانچ ہے جس میں سولہ انیس اور پندرہ تھے انہوں نے آپس میں اپنی پوزیشن ایکسچینج کی ہیں یہ نہیں ہوا کہ پندرہ ڈالنے کی بنا پہ جو لیفٹ سب ٹری ہے تیرہ کا لچ سے جس میں چودہ چوبیس اکیس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں ہمیں کچھ کرنا پڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی بائنری سرچ ٹری نہیں ہم نے صرف یہ چیز طے کرنی ہے کہ پیرنٹ جو ہے ہر نوڈ کا وہ ویلیو جو رکھتا ہے وہ اس نوٹ سے کم ہے اس بنا پہ یہ جو ایکسچینجز ہیں یہ کوئی خاص ٹائم نہیں لیں گے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ٹری کے اندر اگر آپ نے ایک کمپلیٹ بائنری ٹری بنایا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے میکسیمم لیولز کتنے ہو سکتے ہیں اگر ٹری میں n نوڈز ہیں تو ہمیں یاد ہوگا یا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے میتھمیٹکلی یہ شو کیا تھا کہ وہ ٹری جو ہے log n یعنی کہ log base ٹو n لیول تک جا سکتا ہے خاص طور پہ اگر وہ ڈی جنریٹ بائنری ٹری نہیں ہے یاد ہے آپ کو ہم نے بیلنسنگ کے سلسلے میں جو ایک ٹری بنایا تھا وہ بالکل لنک لسٹ کی صورت اختیار کر گیا تھا یہاں پہ وہ معاملہ نہیں ہم کمپلیٹ بائنری ٹری بنا رہے ہیں اور کمپلیٹ بائنڈری ٹری جو ہے عموماً یہ لاگ ان کے قریب قریب ہی لیولس اپنے رکھے گا اس سے کیا چیز ظاہر ہوئی اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب ایک ایلیمنٹ نیا ایک بائنری ٹری کمپلیٹ بائنری ٹری جس کو ہم اب ہیپ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں نیا ایلیمنٹ میکسمم کتنے لیولس اوپر جا سکتا ہے منیمم تو یقیناً وہ جہاں پہ لگا وہیں پہ وہ رک سکتا ہے فرض کریں یہ پندرہ کی جگہ میں نے پچہتر نمبر جو ہے وہ اس میں ڈالا ہوتا وہ ان تمام نمبر سے سب سے بڑا ہے تو یقیناً اس نے جہاں پہ, پہ پہلی دفعہ لگنا تھا اس نے وہیں ٹکے رہنا تھا البتہ پندرہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ دو لیولز اوپر گیا اور چانس تھا کہ اگر ہم ایسا نمبر ڈالتے تو وہ تیرہ تک چلا جاتا فرض کریں اس میں میں نمبر ایک یا نمبر دو ڈال دیتا اس نے یقیناً سارے لیولز ٹریورس کر کے روٹ تک پہنچ جانا تھا لیکن اس سے زیادہ نہیں یہ نہیں کہ وہ لنک لسٹ ہے یا کوئی اور اسٹرکچر ہے جس میں یہ نمبر جو ہیں وہ اتنی مقدار میں اوپر نیچے جا رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا بار بار کرنا پڑ گیا تو اس کے لیے تو بہت ٹائم درکار ہوگا ایسی صورت حال نہیں ہے اب چلتے ہیں ڈلیٹ کی جانب کیونکہ اگر ہم انسرٹ کر رہے ہیں ہیپ میں تو ہمیں ڈلیٹ بھی کرنا پڑے گا اور خاص طور پہ اگر ہیپ کا استعمال ہم پرائرٹی کیو کے سلسلے میں کر رہے ہیں تو کیو میں تو ہوتا ہی ایسے کہ آپ اس میں ایلیمنٹس ڈالتے ہیں پھر اس میں سے ایلیمنٹس نکالتے ہیں یعنی کہ انسرٹ ڈیلیٹ انسرٹ ڈیلیٹ جو ہیں یہ کافی مقدار میں ہو سکتے ہیں جہاں تک ہیپ کا تعلق ہے تو آئیے اب ڈلیٹ کی جانب چلتے ہیں لیکن ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ڈلیٹ یا ریموول جو ہوتا ہے ڈیٹا اسٹرکچر سے وہ عموماً ذرا مشکل ہوتا ہے خیر خوش قسمتی سے یہاں پہ وہ اتنا مشکل معاملہ نہیں ڈلیٹ ہم بڑی آسانی سے کر پائیں گے آئیے اس جانب چلتے ہیں یہاں پہ میں نے جو دو باتیں لکھی ہیں وہ یہ ہیں پہلی بات میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک منیمم ہیپ ہے اور ڈلیٹ من جو ہے یہ ہم ایک میتھڈ لکھیں گے جو کہ اس وقت جو ہیپ میں سب سے منیمم نمبر یا ایلیمنٹ ہے اس کو نکال کے ہمیں یا دے دے گا یا ہمیں بھی اس کو ہیپ سے نکال دے گا اچھا جو بات میں نے لکھی ہے وہ یہ کہ فائنڈنگ دا منیمم از ایزی اٹ از ایٹ دا ٹاپ آف دا ہیپ وہ کیوں یہ ذرا نیچے ہیپ کو دیکھیے اگر یہ منیمم ہیپ ہے اور یہ فرض کریں میں نے یہ نمبروں کی ہیپ بنائی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں اگر ہیپ پراپرٹی ہے تو سب سے چھوٹا نمبر کہاں ہوگا سب سے چھوٹا نمبر پوچھ رہا ہوں میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ دوسرا یا تیسرا یا چوتھا یا پانچواں فیل حال وہ سوال نہیں سوال ہے کہ سب سے چھوٹا نمبر کہاں پہ ہے وہ تو اب آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ وہ روٹ میں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ تو ہی پراپرٹی ہم انفورس کر رہے ہیں تو یعنی منیمم کو ڈھونڈنا جو ہے وہ تو کافی آسان ہو گیا وہ اس کی روٹ میں ہے اچھا اب اگر ڈلیٹ میتھڈ ہم لکھ رہے ہیں اور اس کے ذمہ داری یہ ہے کہ جو روٹ میں ایلیمنٹ ہے اندرونی طور پہ اس, اس کو پتا ہے کہ وہ روٹ میں وہ ایلیمنٹ ہے تو اس کو وہ نکال کے یا ہمیں دے سکتا ہے یا وہ ٹری میں سے نکال سکتا ہے یہاں پہ آپ ذہن میں فی الحال اس کا رے کی جو فارم ہے اس پہ اتنا زور نہ دیں پہلے اس کو ٹری کی صورت میں ہی سمجھیں کیونکہ یاد رہے کہ جو ارے امپلیمنٹیشن ہے کمپلیٹ بائنری ٹری کی وہ ہم نے افیشنسی کی وجہ سے کی ہے یقیناً لازمی نہیں کہ ہم ارے کے ذریعے ہیپ امپلیمنٹ کریں اگر ہم چاہیں کسی بنا پہ تو ہم پوائنٹرز بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا ہیپ عموماً ارے میں ہی امپلیمنٹ کی جاتی ہے کیونکہ اس میں آلموسٹ گارنٹی ہے کہ یہ کمپلیٹ بائنری ٹری ہوگا اچھا اب ڈلیٹ مین کی بکیا کاروائی منیمم کا پتہ چلا وہ ہے روٹ میں اب اگر اس کو ہم روٹ سے نکالیں گے تو اب ذہن میں لائیے کہ پھر اس ٹری کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کے روٹ سے ایک ایلیمنٹ نکل گیا یا آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ ٹری نوڈ ہے تو وہ ٹری نوڈ تو چلا جائے گا اب کیا, کیا جائے تو آئیے اس دوسرے پوائنٹ کی جانب کہ ڈلیٹنگ اٹ اور ریموونگ اٹ کوز ا ہول وچ نیڈس ٹو بی فلڈ یعنی کہ جیسے کہ میں نے اس میں ٹری میں دکھایا ہے اگر میں یہ تیرہ نمبر فرض کریں اس میں سے صرف نکالتا ہوں نوڈ کو فی الحال میں رہنے دیتا ہوں تو کیا ہوگا وہ اب میں آپ کو یہ اگلی سلائیڈ پہ دکھاتا ہوں اور یہاں پہ میں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ جو نوڈ ہے ٹری نوڈ اس کو فی الحال میں نے رہنے دیا البتہ اس میں سے یہ نمبر جو ہے یہ نکل گیا اب دیکھیں یہاں پہ وہ تیرہ موجود نہیں اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ تیرہ کا تو بندوبست ہو گیا وہ تو گیا اب روٹ جو ہے وہ اس طرح خالی نہیں رہ سکتی یہاں پہ کسی اور کو آنا پڑے گا اب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پہ آنے کے لیے کون کینڈیڈیٹ ہے ان سارے نمبروں سے اگر آپ دیکھیں کون سا مناسب نمبر ہے جو کہ یہاں پہ آنا چاہیے جواب اس کا کافی آسان ہے کہ بھائی یہ جو نوڈ نکلا تھا اس میں جو ویلو تھی وہ اپنے دو چلڈرن سے چھوٹی تھی یعنی کہ سائز کے حساب سے یا کمپیرزن کے حساب سے جو نمبر کینڈیڈیٹ کے طور پہ یہاں آ سکتا ہے وہ ان کے اس نوڈ کے دونوں چلڈرن یعنی کہ یہ جو چودہ یا سولہ انہی میں سے ہی ہوگا یقیناً ان سے اگلے لیول پہ یعنی کہ یہ چوبیس اکیس انیس اڑسٹھ اور بالکل بالکل آخر میں پینسٹھ چھبیس بتیس اکتیس ان ساروں میں سے تو وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے نوٹ کو جب خالی کیا تو ہم نے اب ہیپ جو پراپرٹی ہے اس کو دوبارہ مینٹین کرنا ہے اب مینٹین کرنے کی خاطر چند باتیں اب طے پائی روٹ میں سے ہم نے مینمک کو نکال دیا وہاں پہ کون جگہ لے سکتا ہے اس نوڈ یعنی کہ روٹ کے لیفٹ یا رائٹ چائلڈ جو ہیں یا چلڈرن جو ہیں ان دونوں میں سے ایک اس سے آگے نہیں یعنی جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہم اس کے لیفٹ اور رائٹ right میں دیکھتے ہیں اور یہ بھی بات صاف ظاہر ہے کہ چونکہ یہ من ہیپ ہے یعنی کہ بقیہ نمبر جو رہ جاتے ہیں ان میں سے جو منیمم ہے اس نے اب روٹ میں آنا ہے تو آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ لیفٹ اور رائٹ right چائلڈ جو ہیں اس روٹ نوٹ کے ان میں سے کون اوپر آئے گا ان دونوں کو کمپیر کریں ان میں سے جو چھوٹا ہے ان دونوں میں جو چھوٹا ہے یہ نہیں کہ سارے ٹری میں وہ آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں صرف دیکھیں کہ ان دونوں میں سے کون چھوٹا ہے جو بھی چھوٹا ہے اس کو آپ اوپر لے آئے جیسا کہ میں اب آپ کو یہ دکھاتا ہوں. یہاں پہ دیکھیے میں نے اب چودہ کو اوپر موو کر دیا خیر چودہ نے اپنی جگہ تو پا لی اور یقیناً چودہ جو ہے وہ ہی روٹ پہ رہے گا کیونکہ اگر آپ نمبروں کو فورن دیکھیں تو چودہ جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہے اور یقینا یہ چونکہ مین ہیپ ہے تو پھر چودہ ہی روٹ پہ رہے گا لیکن دیکھیے ساتھ کیا ہوا چودہ نے اپنی جگہ خالی کی تو وہاں پہ اب پھر ہول پیدا ہو گیا ہے۔ اب اس ہول کو کون پر کرے گا وہاں پہ اب ہم یہی لاجک جو ہے دوبارہ لگا دیتے ہیں کہ بھئی اس کو بھی ہم ایز اے ہیپ سمجھتے ہیں اور اس نوڈ کو پر کرنے کے لیے کون سا کینڈیڈیٹ ہے نوڈ کے لیفٹ یا رائٹ چائلڈ میں جو چھوٹا ہے تو دیکھیے اب میں نے کیا, کیا چوبیس اور اکیس میں سے چھوٹا کون ہے چوبیس اکیس سے بڑا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ اکیس جو ہے وہ اب اوپر آ گیا اب چونکہ اکیس اوپر آیا تو اب یہاں پہ ایک نیا ہول پیدا ہو گیا اس بنا پہ اب کس نے اوپر آنا ہے اس نوڈ کے جس میں میں نے یہ ہول دکھایا ہے لیفٹ اور رائٹ چائل میں بتیس اور اکتیس ہیں ان دونوں میں سے کون سا چھوٹا اکتیس چھوٹا ہے تو پھر کون اوپر آیا اکتیس اب دیکھیے کہ ہول جو ہے یہ بالکل آخری پوزیشن پہ آ پہنچا اس ہول کا اب ہم کیا کریں ہمیں ویسے کچھ کرنے کی اب ضرورت نہیں کیونکہ اب دیکھیے کہ جو باقی نوڈس ہیں یا باقی جو نمبرز ہیں اسٹری میں منیمم ہی پراپرٹی کے حساب سے بالکل اپنی صحیح جگہ پہ آ گئے ہیں ہمارا ٹری جو ہے دوبارہ کمپلیٹ بائنری ٹری نظر آ رہا ہے اور دیکھیے کہ یہ جو ہول آخر میں ٹرانسفر ہو کے بالکل نچلے لیول تک آ گیا تو اس نے کون سی جگہ پائی کمپلیٹ بائنری ٹری کے حساب سے وہ بالکل لوئسٹ لیول پہ لیفٹ موسٹ سے اگر شروع ہوں تو آپ اگر رائٹ right کی جانب جائیں تو ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ جہاں پہ اب ہم اس نوٹ کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں جہاں تک ٹری کا معاملہ ہے وہ تو ہم اصل میں پوائنٹرز کے ذریعے بنا ہی نہیں رہے وہ تو ہم نے ارے میں اسٹور کیا ہوا ہے تو اس سے کیا ہوا کہ ہمیں اصل میں کوئی میموری ڈی ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہم سمپلی اپنا جو ارے انڈیکس ہے اس کو یا کم کر دیں یا جو ہمارا ہیپ سائز ہے یعنی کہ ہیپ کے اندر کتنے ایلیمنٹ موجود ہیں اس کو ہم کم کر دیں گے یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس طرح انسرٹ میں جب ہم نے ڈیٹا ایلیمنٹ بالکل آخر میں ڈالا تھا تو وہ وہاں پہ نہیں رہا وہ اپنے پیرنٹ نوٹس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے اپنی جگہ پہ آیا اور ارے کے حساب سے وہ i over 2 والا لاجک استعمال کرتے ہوئے دو یا تین لیولز تک اوپر آیا تھا اسی طرح یہ جو ہول ہے یہ بھی 2i یا 2i 1 پلس ون لوجک لگا کے نیچے کی جانب جا رہا ہے اور آخر میں یہ ارے کے بالکل آخر میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اب ہم جہاں تک ٹری کا تعلق ہے ارے کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس میں سے اس کو نکال دو یعنی کہ ارے میں جو ایلیمنٹ کاؤنٹ ہے اس کو کم کر دو اور یہ چیز میں نے اب اس سلائیڈ پہ اس طرح دکھائی ہے کہ یہ ٹری جو ہے اب اس کے اندر ایک نوڈ کی کمی نظر آ رہی ہے لیکن اگر آپ یہ لیول آرڈر کے انڈیکسز دیکھیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 سے لے کے 10 تک تو دیکھیے وہ کون سا انڈیکس ہے جو کہ اب یہاں پہ نہیں نظر آ رہا وہ ہے گیارہ یعنی کہ ارے کے اندر جو آخری ایلیمنٹ تھا اس کو اب ہم اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے اور ہم ہیپ سائز کو یعنی کہ ہیپ میں کتنے ایلیمنٹس ہیں اس کو ایک سے کم کر دیں گے میں فی الحال آپ کو سی پلس پلس کوڈ نہیں دکھا رہا بلکہ ابھی بھی نہیں میں دکھاؤں گا کیونکہ اب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیپ اگر شروع سے بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں اور وہ کون سے حالات ہو سکتے ہیں جس میں ہمیں ہیپ بنانی پڑے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا ڈیٹا پہلے سے موجود ہے نمبرز ہیں نام ہیں یا جو بھی ہے اس کی ہم ہیپ بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ ایلیمنٹ پہلے سے موجود ہیں جس کی ہم ہیپ بنانا چاہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا پہلے سے موجود نہیں یعنی کہ ہمارے پاس ایک ایک کر کے وہ ڈیٹا آتا ہے یہ دونوں صورتحال جو ہیں یہ کب پیدا ہو سکتی ہیں اگر پرائرٹی کیو کا حساب رکھا جائے تو عمومن کیو جو ہے وہ تو خالی ہی ہوتی ہے شروع میں اگر آپ وہ سمولیشن کی مثال لیں تو شروع میں اس کیو میں کچھ نہیں تھا جیسے جیسے کسٹمرز آ رہے تھے وہ ایونٹس بنتے تھے اور وہ ایونٹس اس کیو میں جاتے تھے آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ پرائرٹی کیو جو ہے وہ کسی اور اپلیکیشن میں استعمال ہو رہی ہے جہاں پہ شروع میں تو ٹھیک ہے کوئی نہیں لیکن بعد میں اس میں کافی زیادہ ڈیٹا جا بھی سکتا ہے اور نکل بھی سکتا ہے یعنی کہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ یکمشت تو نہیں لیکن تھوڑی تھوڑی مقدار میں آتے رہتے ہیں بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ ہیپ کا استعمال شارٹنگ میں کریں جو کہ بعد میں ایک ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے سارٹنگ پہ جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پہ ڈیٹا ہمارے پاس یکمشت موجود ہوگا فرض کریں میں آپ کو ناموں کی ایک لسٹ دے دیتا ہوں جو کہ ترتیب کے حساب سے سارٹیڈ نہیں ہیں ان میں وہ الفابیٹک آرڈر نہیں ہے میں آپ کو لاکھ نام دے دیتا ہوں یا اس سے زیادہ دے دیتا ہوں اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان کو مجھے سارٹ کر کے دو تو آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چلو میں اس میں ہیپ سارٹ استعمال کرتا ہوں اور وہ الگریدم اب کچھ سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ چلو ہم ایک اس کی اس سارے ڈیٹا کی ایک ہیپ بناتے ہیں ہوگا یہ کہ ان میں سے جو سب سے چھوٹا نام اب چھوٹا نام کون سا ہے جو فرض کریں اے سے شروع ہوتا ہے اگر ہم انگریزی کی ترتیب استعمال کر رہے ہیں وہ سب سے اوپر آ جائے گا یعنی کہ روٹ میں آ جائے گا اور بقیہ جو نام ہے ترتیب کے حساب سے وہ ہیپ یعنی کہ وہ جو ٹری بن رہا ہے اس میں نیچے ہوں گے یہ یاد دہانی کہ ہم بائنری سرچ ٹری نہیں بنا رہے ہم سمپلی ہیپ بنا رہے ہیں ہم نے اس ڈیٹا کو سورٹ کرنا ہے اب جب ان ناموں کی ایک منیمم ہیپ بن گئی تو میں اب یہ جو ڈلیٹ پروسیجر ہے اس کو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے میں روٹ سے ایک ایلیمنٹ نکالتا ہوں وہ کون سا نام ہوگا وہ ترتیب کے حساب سے آڈرنگ کے حساب سے سب سے پہلا اس کے نکلنے کے بعد جیسے کہ اب ہم نے دیکھا کہ ہیٹ میں یہ ہیپ جو ہے اس میں ڈیلیٹ پروسیجر کی بنا ہم کچھ ہولز یا کچھ ڈیٹا جو ہے اس کو اوپر نیچے موو کریں گے اور وہ دوبارہ ہیپ بن جائے گی البتہ سائز کے حساب سے ایک کم یعنی کہ اس کے جو نمبر اف ایلیمنٹس ہیں وہ کم ہو گئے تو یوں ہوا کہ اگر آپ نے لاکھ ناموں کی یعنی کہ وہ لاکھ نام جو آپ کو یک مشت ملے تھے ہیپ تو بنائی اس میں سے جب ایک ایلیمنٹ نکالا تو بکیا اب آپ کے پاس 99999 نام ہیپ میں موجود ہیں اب ان بکیا ناموں میں سے اب جو منیمم ہے وہ اب اوپر آ جائے گا اب اس کو نکال لیجئے اس کو نکالیں گے تو بکیا نام جو ہیں وہ ایک سے کم ہو جائیں گے ہیپ میں اب اس سے تیسرا نکال لیجئے اور یوں لگتا ہے کہ اگر ہم ایک ایک کر کے ہیپ میں سے منیمم نام یا جو بھی کرنٹ منیمم ہے وہ نکالتے رہیں تو ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ بالکل ترتیب کے حساب سے سورڈ آرڈر میں آ جائے گا یعنی کہ جو اے والے نام ہیں وہ پہلے نکلیں گے جو بی سے شروع ہوتے ہیں وہ بعد میں نکلیں گے پھر سی والے پھر ڈی والے اور اس طرح آخر اگر زیڈ تک جا رہے ہیں تو زیڈ تک کے نام نکل آئیں گے اچھا یہ صورتحال پیدا ہوئی جب آپ کے پاس ڈیٹا مشت ہے تو اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ میرے پاس لاکھ نام ہے لاکھ نمبر بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور چیز اس کی تعداد کافی زیادہ ہے تو میں ہیپ بناؤں کیسے ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں انسرٹ کو باری باری کال کروں یعنی انسرٹ کو پہلا ایلیمنٹ دوں پہلا نام دے دوں یا پہلا نمبر دے دوں پھر اس کو دوسرا نمبر دوں پھر تیسرا اور جیسا کہ آپ نے دیکھا انسرٹ جو ہے جیسے جیسے اس میں ڈیٹا آتا ہے تو وہ ہیپ پراپرٹی کو مینٹین کرنے کی خاطر جو نیا ایلیمنٹ ہے اس کو اوپر کی جانب لاتا ہے تب تک کہ نیا ایلیمنٹ جو ہے اپنی صحیح جگہ تلاش کر کے ہیپ یعنی کہ اس بائنری ٹری میں اپنی جگہ پہ آ کے لگ جائے یہ بھی میں نے گفتگو کی تھی کہ اگر آپ کے پاس کمپلیٹ بائنری ٹری ہے اور آپ کے پاس n ایلیمنٹس ہیں تو یہ levels کے حساب سے اس میں لاگ n levels ہوں گے یعنی کہ فرض کریں آپ کے پاس لاکھ نام ہیں تو لاگ این یا لاگ آف ون تقریبا 20 تقریباً بیس کے قریب بنتا ہے یعنی کہ ہیپ جو ہے ایز اے کمپلیٹ بائنری ٹری اگر لاکھ ناموں کی بن جائے تو اس میں زیادہ سے زیادہ بیس لیول ہوں گے اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر اس میں میں ایک نیا ایلیمنٹ ڈالوں فرض کریں اس میں 99,999 ہیں اور لاکھواں جو ایلیمنٹ ہے اس کو اب میں ڈالتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایلیمنٹ انسرٹ کے کیس میں میکسم کتنے لیول اوپر جا سکتا ہے کیونکہ ہم ہیپ آڈر مینٹین کرنا چاہتے ہیں جواب کیا ہے لاگ n یعنی کہ n جو اس وقت کرنٹ مقدار ہے وہ یہ بنتی ہے اب یوں ہو سکتا ہے کہ یہ جو لیول والا معاملہ ہے یہ ہر نوٹ کے ساتھ ہر نئے ایلیمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی کہ وہ آخر میں تو لگتا ہے یعنی کہ لیف میں جا کے وہ لگتا ہے لیکن ترتیب کے حساب سے اسے بالکل اوپر تک آنا پڑ جاتا ہے تو ایسا ہوگا کہ n ایلیمنٹس جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ لیول کے حساب سے اوپر آئیں گے تو اگر اس طرح دیکھا جائے کہ n ایلیمنٹس جو ہیں وہ لاگ n ٹائمس ان کو اوپر آنا پڑے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا وقت درکار ہوگا n کی فارم میں اور وہ بنتا ہے تقریباً n ملٹی پلائڈ بائی لاگ n اگر کوئی لاکھ ہے لاگ n تقریباً 20 ہے تو آپ یہ نمبر اپروکسیمیٹلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم اس سے کچھ بہتر اس سے زیادہ افیشئنٹ طریقہ ڈھونڈ سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کوئی ڈیٹا سٹرکچر اور استعمال کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی اور ایلگر استعمال کریں یعنی کہ کوئی اور پروسیجر استعمال کریں جس سے کہ یہ ہیپ بنے منیمم ہیپ بنے جس کی پھر یہ پراپرٹی ہو کہ ہم اس میں سے جب ڈیلیٹ من کہیں گے تو ہمیں منیمم ڈیٹا ملے گا اچھا اب ہم ساری کاروائی ساری گفتگو ہیپ کے بارے میں کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب وقت نہیں کہ اب ہم کہیں کہ نہیں ہیپ کو چھوڑو چلو کہیں اور چلتے ہیں وہاں پہ جا کے ہم کوئی اور نیا ڈیٹا سٹرکچر استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ n لوگ n والا معاملہ جو ہے یہ نہ کرنا پڑے خیر وہ تو فی الحال ہم نہیں کریں گے البتہ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ہاں واقعی اور طریقے ہیں اور ڈیٹا سٹرکچرز ہیں جن سے کہ آپ کو زیادہ افیشئنٹ سولوشن مل سکتی ہے لیکن فی الحال یہ ایک ریسٹرکشن ہے کہ بھائی ہیپ کا استعمال تو ہوگا اب آئیے کہ ہم ایلگر یعنی کہ اپنے پروسیجر میں کیا کریں جس کی بنا پہ یہ جو ہیپ کا بنانا ہے خاص طور پہ جب کہ ہمارے پاس یک مشت ڈیٹا موجود ہے تو پھر کیا کیا جائے اس سلسلے میں یہ چند ایک سلائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں جس پہ یہ گفتگو کے بارے میں کچھ پوائنٹس ہیں تو آئیے یہاں پہ پہلی بات لکھی ہے بلڈ ہیپ کے سلسلے میں کہ سپوز وی آر گیون as ان پٹ این کیز اور and اینڈ وی وانٹ ٹو بلڈ دا ہیپ آف دیز کیز اس فکرے میں میں نے لفظ کیز استعمال کیا ہے یہ بھی ایک اصطلاح ہے جو کہ آپ کو خاص طور پہ سارٹنگ میں اور سرچنگ میں بہت نظر آئے گی کہ جب بھی ہم ڈیٹا ایک رکھتے ہیں تو اس میں ایک کی ہوتی ہے جس کی بنا پہ وہ ڈیٹا آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے بلکہ آپ میں سے جن حضرات کو ڈیٹا بیسس کے بارے میں پتا ہے آلریڈی تو وہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کہ ڈیٹا یا کسی ٹیبل کے اندر ایک پرائمری کی ہوتی ہے ہاں اس میں وہ فورن کی بھی ہوتی ہے یہ کی جو ہے یہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں ایک یونیک ایلیمنٹ ہے جس کی بنا پہ آپ اس ڈیٹا کی ترتیب دے سکتے ہیں اگر آپ فون ڈائریکٹری کی مثال لیں تو اس میں کیا کیا ڈیٹا ہوگا ایک انٹری کے حساب سے ایک شخص کا نام جو کہ فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور مڈل انیشل یا مڈل نیم ہو سکتا ہے اس کا ایڈریس ہو سکتا ہے اڈریس کے اندر خود اسٹریٹ اس کے بعد سٹی اس کے بعد پوسٹل کوڈ شہر کا نام بھی آ سکتا ہے فائنلی وہ فون نمبر ہے یہ ساری چیزیں مل کے ایک آئٹم بنتی ہیں ایک ڈیٹا آئٹم یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریکرڈ ہے اب یہ پورے کا پورا ریکرڈ جو ہے یہ اکٹھا رہے گا اگر آپ ٹیلی فون ڈائریکٹری بنا رہے ہیں تو فائنلی جب ناموں کی ترتیب ہو جائے گی تو ایک نام کے ساتھ جو اڈریس ہے جو ٹیلی فون نمبر ہے یہ ساری چیزیں اپنے حساب سے اس ٹیلی فون ڈائریکٹری میں اکٹھی ہی رہیں گی یہ نہیں ہوگا کہ نام جو ہے وہ تو شروع والے صفحے میں اور اس شخص کا جو ایڈریس ہے وہ درمیان میں اور اس کا ٹیلیفون نمبر جو ہے وہ کہیں آخر میں ہے ایسی شکل اگر نکلی تو یقیناً آپ نے بہت غلطی کر دی یعنی کہ وہ ڈیٹا جو ہے یا وہ جو ریکڈس ہیں وہ بالکل خراب ہو گئے ہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے بکھر گئے ہیں تو یہاں پہ عموماً کی کیا ہو سکتی ہے کی وہ نام ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ٹیلیفون نمبروں کی ترتیب بنا رہے ہیں تو وہ ٹیلیفون نمبر ہو سکتی ہے جیسے کہ میں نے کہا یہ ایک اصطلاح ہے آپ فی الحال یہ سوچیں کہ ہم ناموں کو ترتیب دے رہے ہیں یا نمبروں کو ترتیب دے رہے ہیں تو اس فکرے میں یہ بات آئی کہ آپ کے پاس ان نام یا ان آئٹمس یا این نمبرز ہیں تو فی الحال گفتگو اس تک ر... اس بات تک ہی رکھتے ہیں ذہن میں البتہ یہ اصطلاح ضرور رکھیے کیونکہ ہم یہ دوبارہ استعمال کریں گے اب آئیے آبویسلی this کین بی done ود این سکس یہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر یکمشت این آئٹمس آ گئے تو ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک کو لیا انسرٹ کو کال کیا پھر دوسرے کو لیا پھر انسرٹ کال کی پھر تیسرے پہ انسرٹ پھر چوتھے پہ اور یوں آپ کاروائی ایک فور لوپ میں ڈال کے اس کو ون سے این تک چلائیں انسرٹ کو کال کریں جیسے کہ میں نے یہاں پہ کہا ہے سکسیس انسرٹ اور آخری بات کہ ایچ کال ٹو انسرٹ ول either ٹیک یونٹ ٹائم اور لاگ in نیو کی فرک لیٹ آل دا وے ٹو دا ٹاپ آف دا روٹ یہاں پہ اصل میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے انسرٹ کے بارے میں کہا تھا شروع میں بھی جب ہم مثال کر رہے تھے کہ ایک نیا ڈیٹا آئٹم جو ہے وہ لیف نوٹ میں تو آئے گا یہ تو کمپلیٹ بائنری ٹری ہے وہ وہاں پہ رہ سکتا ہے وہ ایک لیول اوپر جا سکتا ہے یا یہ کہ وہ بالکل روٹ تک جا سکتا ہے تو یہ صورت حال کسی بھی ایلیمنٹ یا کسی بھی ڈیٹا آئٹم کے ساتھ ہو سکتی ہے اب آگے چلیے کہ دا ورسٹ فور بلڈنگ اے ہیپ آف این یہ بات میں نے کہی ہے ابھی ہم اس کی میتھمیٹکس میں تو نہیں جاتے لیکن فی الحال یہ کہ آپ کے پاس ایک پروسیجر ہے جو کہ n log n times اگر لوپس کا حساب رکھیں تو اتنی دفعہ چلے گا اور جو میں نے آخری بات لکھی ہے کہ it turns آؤٹ دیٹ وی کین بلڈ دا ہیپ ان لینیئر ٹائم لینیئر ٹائم سے مراد یہ ہے کہ کسی طرح یہ n log n جو ہے اس کو بھی ہم کم کر دیں گے فرض کریں اس میں سے میں log n کسی طرح غائب کر دوں یعنی کہ صرف n اسٹیپس میں فرض کریں وہ ایک لوپ ہے جو کہ صرف n ٹائمز چلتا ہے اور میرا جو معاملہ ہے یعنی کہ ہی بنانے کا وہ طے پا جاتا ہے اگر اس میں لاگ ان ہے تو جو لاکھ دفعہ لوپ چلنا تھا وہ اصل میں کتنی دفعہ بیس لاکھ دفعہ چلے گا اب اگر بیس لاکھ کی بجائے میں صرف اس کو ایک لاکھ دفعہ چلاؤں تو یقیناً یہ بچت ہے اور اگر مجھے یہ بار بار کرنا پڑ جائے یہ بھی سوچیے یہ نہیں کہ مجھے ایک دفعہ کرنا پڑے مجھے فرض کریں، یہ بار بار کرنا پڑ رہا ہے تو اگر بیس لاکھ کی بجائے میں ایک لاکھ اٹریشنز میں یہ کر پاؤں تو یقیناً یہ بچت جو ہے وقت کی یہ میرے لیے کافی سود مند ثابت ہوگی تو یہ اب ہے ہمارا گول یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اب یہ کیسے کریں تو اگلی سلائڈ پہ آئیے سپوز وی ہیو اے میتھڈ فرکلیٹ ڈاؤن وچ مووز ڈاؤن دا ان انوڈ پی ڈاؤن اور جو دوسری بات میں نے لکھی ہے دس از what was ہیپنگ ان delete مین یہ لفظ پرکلیٹ جو ہے آپ اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا, اس کا مطلب کچھ ایسے بنتا ہے جیسے ایک چیز جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی جانب جا رہی ہے یا جو لفظ میں نے بنایا پرکلیٹ ڈاؤن کہ اوپر سے وہ حصوں میں نیچے کی جانب آتی ہے یہ لفظ اصل میں کافی بنانے کے, کے معاملے میں بڑا استعمال ہوتا ہے اگر آپ نے ایک کافی میکر دیکھا ہو جس میں جب آپ پانی ڈالتے ہیں تو جب وہ پانی ابلتا ہے تو وہ پانی ابل کے اوپر کی جانب چڑھتا ہے اس فینا کو پرکلیشن کہتے ہیں تو آپ دیکھیے یاد کیجیے بلکہ انسرٹ کے معاملے میں کیا ہو رہا تھا کہ وہ جو نیا ایلیمنٹ تھا وہ ایک لیول پھر دوسرا لیول پھر تیسرا لیول یعنی کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اوپر کی جانب پرکلیٹ کر رہا تھا اسی طرح ڈیلیٹ میں کیا ہوا تھا ڈلیٹ میں ہم نے روٹ سے وہ ویلو نکالی تھی اور جو اس کی جگہ لینے والا ایلیمنٹ ہے وہ ایسا بھی ہے کہ بالکل لیف نوٹ سے اوپر تک آ سکتا ہے یہ بھی صورت حال ایسی بنے گی کہ یہ نہیں ہے کہ صرف جو روٹ کے اگلے لیول یعنی کہ اس کے دو چلڈرن ہیں ان میں سے ڈیٹا آئے وہ ڈیٹا تو اوپر موو ہوگا لیکن جیسے کہ ہم نے دیکھا ان کو جب ہم موو کرتے ہیں تو اس اگلے لیول پہ موومنٹ شروع ہو جاتی ہے ایٹ لیسٹ کی ایک برانچ میں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ڈیٹا جو ہے نا یہ اوپر کی جانب پرکلیٹ کرتا ہے یا نیچے کی جانب پرکلیٹ کرتا ہے بلکہ جب میں نے یاد ہے مثال انسرٹ کی دکھائی تھی ہول کے ذریعے جس میں ہم ایکسچینجز نہیں کر رہے تھے تو میں نے یہ دکھایا تھا کہ ہم پہلے نئے ایلیمنٹ کی فائنل جگہ جو ہے اس کو تلاش کریں گے یعنی کہ وہ ہول کی جو فائنل پوزیشن ہے وہ تلاش کریں گے اور وہاں پہ پھر ہم نیا ایلیمنٹ ڈال دیں گے اسی طرح ڈلیٹ کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ وہ جو ہول ہے یاد ہے آپ کو وہ تصویری خاکہ جس میں جب میں نے وہ تیرا کو نکالا تھا تو وہاں پہ میں نے ایک دائرہ خالی دکھایا تھا اور پھر بقیہ خاکوں میں میں نے وہ دکھایا تھا کہ کس طرح وہ ہول جو ہے وہ نیچے کی جانب آ رہا ہے ہاں نمبر جو ہیں وہ تو اوپر جا رہے تھے لیکن وہ ہول جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا یعنی کہ وہ پرکلیٹ اس ڈاؤن اس معاملہ ہو رہا تھا اب فرض کریں کہ یہ جو ڈلیٹ میں ہول کا نیچے آنا ہے اور اس بنا پہ نیچے سے ڈیٹا کا اوپر آنا جو ہے اس کے لیے ہم ایک میتھڈ لکھ لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پرکلیٹ ڈاؤن اس کو میں ایک پوزیشن دیتا ہوں ٹری میں تو وہ یہ کرے گا کہ اس پوزیشن پہ دیکھے گا کہ اس کے جو چلڈرن ہیں ان دونوں میں سے کون اوپر آئے جو اوپر آئے اس کی بنا پہ جو اب اگلے لیول پہ یا نچلے لیول پہ ہول بنے یہ پرکلے ڈاؤن پروسیجر اب وہاں پہ چلا جائے گا اور وہاں جا کے اس, اس نورڈ کے چلڈرن میں سے کسی اور کو اوپر لائے گا اور جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ یہ کاروائی ڈلیٹ مین میں ہو رہی تھی تو اب ہمارے پاس فرض کریں یہ پروسیجر ہے تو آئیے دیکھیے کہ اس کی بنا پہ ہم مشت N ایلیمنٹس لے کے کس طرح ایک ہی بنا سکتے ہیں جو کہ N log N ٹائمس نہیں چلے گی بلکہ اس سے بہتر ہوگی تو اس اگلی سلائڈ کی جانب آئیے یہاں پہ اب میں نے یہ کاروائی مثال کے ذریعے دکھائی ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس پندرہ ایلیمنٹس یا پندرہ نمبرس موجود ہیں یا یہ آپ کو دیئے گئے ہیں اور آپ سے کہا گیا ہے کہ اس کی ہیپ بناؤ وہ نمبر جو ہیں وہ میں نے نیچے ارے میں دکھائے ہیں اور دیکھیے کہ میں نے ان کو ارے میں پوزیشن ون سے لوڈ کرنا شروع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اگلی اسکرین میں آپ دیکھیں گے کہ اس سے میں کیسے وہ ہیپ بنانی شروع کروں گا فی الحال اس اسکرین پہ دیکھ, دیکھ کے آپ یہ سمجھیے ہمارے پاس پندرہ نمبر ہیں وہ ان میں فرض کریں ڈپلیکیٹ ہیں یا نہیں ہیں فی الحال ان کے اندر ڈپلیکیٹ نہیں اور ان کو میں نے ایک ارے میں ڈال دیا ارے میں, میں نے ان کو ڈالا پوزیشن 1 سے اچھا اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ فرض کریں ایک ارے ہے اس میں میں نے نمبر ڈال دیے اور وہ ڈالے بھی پوزیشن 1 سے لے کے مے بھی پندرہ سولہ یا جو بھی ہے اس کی آخری پوزیشن سے آپ کو اتنا سروکار نہیں لیکن یہ آپ کو میں کہتا ہوں اب میں آپ سے ریورس سوال پوچھتا ہوں کہ اس ارے کو لو اور یہ سوچو کہ اس کے اندر ایک کمپلیٹ بائنری ٹری ہے ہیپ نہیں ایک بائنری ٹری ہے اور وہ کمپلیٹ ہے تو اس ٹری کی شکل کیا ہوگی یعنی کہ اس کے لیف نورس کیا ہوں گے اس کے انر نورس کیا ہوں گے اور فائنلی روٹ میں کیا ہوگا تو آپ یہ کیسے کریں گے اب ترکیب بڑی آسان ہے وہ ترکیب کیا کہ آپ ارے کے سب سے پہلے ایلیمنٹ سے شروع ہو جائیں اور وہ آپ کا روٹ نوٹ بنے گا کیونکہ یاد ہے کہ جب ہم نے انسرٹ کیا تھا اس ہپ کے اندر اس بائنری ٹری میں جو روٹ پے نوٹ تھا وہ ارے کی پوزیشن 1 پہ تھا اب اگر روٹ جو ہے وہ پوزیشن 1 پہ ہے تو اس کے چلڈرن کہاں پہ ہیں ٹو اور ٹو 1 پلس پہ یعنی کہ پوزیشن دو اور پوزیشن 3 پہ اب جو پوزیشن دو پہ نوڈ ہے اس کے چلڈرن کہاں پہ ہیں اب آسان معاملہ کہ وہ پوزیشن چار اور پوزیشن پانچ پہ ہیں جو پوزیشن تھری پہ نوڈ ہے اس کے چلڈرن کہاں ہیں وہ ہیں 6 اور سات پہ اب آپ یہ کاروائی جو ہے پوری ارے پہ لگائیے پوری ارے پہ کریں اگر آپ کے پاس کاغذ پینسل ہے تو اگلے چند منٹ میں یا منٹ سے بھی کم اگر ہو سکے تو ان نمبروں کو لے کے اس کا ایک ٹری بنائے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہیں ایز این ایکسرسائز جتنی دیر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ان نمبرس کو لے کے فوراً اس سے ایک ٹری بنانے کی کوشش کریں ایٹ اس کے اپر جو تین چار لیئرس ہیں ان کو تو آپ ضرور بنائیں کیا آپ بنا پائے آئیے میں اب آپ کو وہ ٹری دکھاتا ہوں جو کہ میں نے اب سلائڈ میں اس طرح پیش کیا ہے وہی بات کہ پینسٹ نمبر جو ہے وہ تو روٹ ہے اس کے جو دو چلڈرن ہیں وہ ہیں پوزیشن ٹو اور پوزیشن تھری پہ اکتیس اور بتیس اکتیس کے دو چلڈرن کون سے ہیں وہ ہیں پوزیشن چار اور پوزیشن پانچ میں یعنی کہ چھبیس اور اکیس اور پوزیشن تین پہ جو بتیس ہے اس کے دو چلڈرن کہاں پہ ہیں چھ اور سات پہ انیس اور اڑسٹھ اور یقیناً اگر آپ یہ فارمولا لگاتے جائیں تو بڑی آسانی سے یہ ٹری جو ہے یہ آپ کے سامنے اب آ جائے گا اب اس ٹری کو دیکھیے تو پہلا سوال کیا یہ بائنری ٹری ہے یقیناً ہے ہر نوڈ کے صرف دو لیفٹ اور رائٹ چائلڈ ہیں کیا یہ کمپلیٹ ہے یقیناً ہے کیونکہ دیکھیے بلکہ یہ تو بالکل پرفیکٹ ٹری بن گیا اس میں کوئی بھی نوڈ ایسا نہیں جس کا لیفٹ یا رائٹ چائلڈ مسنگ ہے سارے موجود ہیں تو یہ ایک کمپلیٹ بائنری ٹری ہے جس میں سارے نوٹس جو ہیں ان کے لیفٹ اور رائٹ right چائل موجود ہیں لیکن اب تیسرا سوال کیا یہ ہیپ ہے ذرا دوبارہ اس کو دیکھیے اور مجھے بتائیے کیا یہ منیمم ہیپ ہے چلے میں یہ سوال کرتا ہوں کیا یہ منیمم ہیپ ہے وہ میرے خیال میں آپ روٹ کو دیکھ کے ہی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیے روٹ کے اندر ویلیو ہے سکسٹی فائیو جو کہ اگر آپ جائزہ لیں تو ان نمبروں میں بڑے نمبروں میں سے ایک ہے بکیا بڑے نمبر ستر اور اڑسٹ ہیں تو یقیناً یہ منیمم ہیپ تو نہیں اگر یہ منیمم ہیپ ہوتی تو مجھے یہ بتائیے کہ روٹ میں کس نے ہونا تھا یہ نہیں میں پوچھ رہا کہ بکیا فری میں کیا ہوگا میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ منیمم ہیپ ہوتی تو اس کی روٹ میں کس نمبر نے ہونا تھا وہ آپ جائزہ لے کے نمبر پانچ اب دیکھیے پانچ اس وقت کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بالکل لیف نوٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ تو نہیں ہے منیمم ہیپ تو اب اس کی منیمم ہیپ کیسے بنائی جائے ہمارے پاس یہ پرکلیٹ ڈاؤن میتھڈ ہے اب اس کو ہم ایک بڑے خاص طریقے سے کال کریں گے کریں گے ہم ایک لوپ کے اندر لیکن اس لوپ کا جو چلانے والا معاملہ ہوگا وہ کیا ہوگا وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن یہ کہ پرکلیٹ میتھڈ جو میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ وہ کسی نوڈ کو لے کے ادھر جو ویلو ہوتی ہے اس کو ہیپ آڈر کے حساب سے اپنی فائنل جگہ تک پہنچا دیتا ہے اور اس میں کاروائی وہ عموماً یہ کرتا ہے کہ اس نمبر کو یا اس ایلیمنٹ کو یا اس آئٹم کو نوڈ سے نیچے کی جانب لے جاتا ہے تب تک کہ وہ اپنی فائنل جگہ پہ پہنچ جائے وہ فائنل جگہ جو ہے وہ اگلا لیول بھی ہو سکتی ہے اس سے اگلا لیول بھی ہو سکتی ہے وہ لیف نوٹ تک ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ صرف اگلے لیول تک دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ جب وہ نیچے کی جانب جائے گا تو ایلیمنٹس جو ہیں وہ اوپر بھی آئیں گے ابھی اس کی اتنی تفصیل کافی تو میں اب آپ کو اس لوپ کی جانب لیے چلتا ہوں جس کی بنا پہ یہ بلڈ ہیپ اب کام کرے گا تو دیکھیے کہ دا فالوئنگ ایلگر ول بلڈ اے ہیپ آؤٹ آف n کیز بلکہ اسی سلائڈ پہ میں نے جو ابھی گفتگو کی وہ بھی میں نے لکھ دی ہے جو پہلا پوائنٹ آپ دیکھ لیجئے کہ دا جنرل ایلگردم از ٹو پلیس دا این کیز اور این آئیٹمز انے And consider کنسرڈ ٹو بی این انڈرڈ بائنری ٹری وہ کمپلیٹ تو ہے لیکن ان آڈر ہے اور پھر جو میں یہ لوپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ the following algorithm یا the following loop کہہ لیں آپ یا جو چھوٹا سا یہ pseudo code تو نہیں almost سی لگتا ہے ول heap اے of آؤٹ آف این کیز اب اس لوپ کی جانب دیکھیے اور میں آپ سے ابھی کچھ سوال بھی پوچھوں گا i جو ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے n اوور 2 سے یہ ذہن میں رکھیے میں n سے نہیں شروع کر رہا یہ n اوور 2 سے کر رہا ہوں اور پھر کہ as long as i is greater than زیرو i minus minus تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ لوپ جو ہے وہ n اوور 2 سے شروع ہو کے 0 کی جانب جائے گا اور جب i 1 ہو جائے گا تو یہ وہاں تک یہ جائے گا اور جیسے ہی وہ زیرو ہوگا تو یہ چیز یا یہ لوپ جو ہے رک جائے گا میں آئے پیس کر رہا ہوں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ لوپ جو N over 2 سے شروع ہو رہا ہے اور یہ پرکلٹ ڈاؤن کیسے کام کریں گے پرکلٹ ڈاؤن کی جو میں نے گفتگو کے ذریعے آپ کو کوڈ سمجھانے کی کوشش کی تھی اس کو ذہن میں رکھیے اور لوپ کو رکھیے کہ لوپ جو ہے وہ n اوور 2 سے شروع ہو رہا ہے اب میں یوں کروں گا کہ آلموسٹ اینیمیشن کے ذریعے آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ کس طرح یہ لوپ اور پرکلے ڈاؤن مل کے کام کرتے ہیں اور دیکھیے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے تو آئیے ان چند سلائیڈس کی جانب یہاں پہ دیکھیے میں نے دکھایا ہے کہ i equals 15 اوور 2 اور چونکہ یہ انٹرجر ڈیویژن ہے یعنی کہ دونوں جو ہیں وہ انٹرجر ہیں تو یہ ٹرنکٹ ہو کے جواب آئے گا 7 تو i کی سب سے پہلے ویلو اس case میں کیا بنی 7۔ تو میں نے تصویر میں یہ دکھایا ہے یہ دائیں جانب دیکھیے کہ آئے جو ہے وہ انشیلی اس نوڈ کی جانب پوائنٹ کر رہا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ آئے انڈیکس b ہے 7 جو کہ ارے میں جو میں نے نیچے دکھایا ہے انڈیکس کے حساب سے دیکھیے پوزیشن سیون پہ جہاں پہ سکسٹی ایٹ ہے لیکن اب اسٹیج کے اوپر اس اور اس کی جو ہے ان دونوں کے بارے میں آپ کو کوئی دقت محسوس نہیں ہونی چاہیے میں ان کو انٹرچینجبلی استعمال کرتا رہوں گا اگر بائنری ٹری ہے تو آپ اس کی ارے سوچ سکتے ہیں ارے ہے تو اس کا بائنری ٹری سوچ سکتے ہیں تو واپس دیکھیے کہ آئے جو ہے وہ پوزیشن سیون پہ ہے لیکن ٹری کے حساب سے نوڈ سکسٹی ایٹ جو آپ کے سامنے ہے وہاں پہ ہے اب یہاں پہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس نوڈ پہ رکھیے اور جو بھی کرنا ہے کیجئے کہ اتنا حصہ جو ہے ٹری کا جو سکسٹی ایٹ سے شروع ہوتا ہے اس کو ایز اے روٹ کنسیڈر کر کے جو بکیا ٹری اس کے نیچے ہے اس کو ایک منیمم ہیپ میں کنورٹ کر دیں تو اس میں اب دیکھیے کتنے نوڈز انوالڈ ہیں سکسٹی ایٹ سیونٹی اور 12 جو کہ دیکھیے سات کے اصل میں دو چلڈرن ہیں کیونکہ سات ضرب دو چودہ اور سیون آئے جو آئے ہے وہ سیون ٹائمز ٹو چودہ پلس ون ففٹی تو اگر آپ نے اس چھوٹے سے ٹری کو منیمم ہی بنانا ہے تو کیا ترتیب ہوگی وہ یہ کہ جو بارہ ہے وہ اوپر آ جائے سکسٹی ایٹ جو ہے وہ نیچے آ جائے جو کہ میں نے اب اس اگلے خاکے میں دکھایا ہے کہ اس ایکسچینج کی بنا پہ بارہ اوپر آ گیا ہے دیکھیے اور سکسٹی نیچے آ گیا ہے اور یہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ چھوٹا سا ٹری بکیا ٹری کی جانب ابھی نہ دیکھیے صرف اس کو دیکھیے کہ جو بارہ پہ روٹڈ ٹری چھوٹا سا ہے اس کے نیچے جو دو نوڈز ہیں ان تینوں کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک منیمم ہیپ ہے کہ نہیں یقیناً یہ منیمم ہیپ ہے اب چونکہ آئے ایک فور لوپ میں چل رہا ہے تو اس کی اگلی ویلو کیا ہوگی آئی مائنس مائنس کا مطلب کہ ایک کم کر دو چلیے اب اس کو ایک کم کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ ٹری کے حساب سے کیا بنا اگر اس کی ایک ویلو کم ہوتی ہے تو وہ دیکھیے میں نے دکھایا ہے کہ وہ اس نوٹ کی جانب چلا گیا جس کا رے میں انڈیکس سکس ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ لیول آرڈر کے حساب سے یہ نوڈ جو چھٹا نوڈ ہے یہ اس کی جانب یعنی کہ انیس اب یہاں پہ وہ جو ہے وہ پھر اپنی کاروائی کرے گا جو کہ ہے کہ بھئی انیس سولہ اور پندرہ ان تینوں کو دیکھو اس کی ایک منیمم ہیپ بناؤ وہ کیوں کر اور کیسے بنے گی وہ ایسے بنے گی کہ انیس جو ہے اس کو ہم نیچے لے آئے اور پانچ جو ہے اس کو اوپر لے جائیں جو کہ میں نے اگل خاکے میں اب دکھایا ہے کہ پانچ اوپر آ گیا اور انیس جو ہے وہ نیچے چلا گیا اور میں نے یہ دکھایا ہے کہ پانچ والا نوڈ یا جو لیول آرڈر میں پانچ ہے وہاں پہ آئے چلا گیا اس طرح آئے جو ہے وہ دیکھیے کس طرح ایک لیول کے اوپر چل رہا ہے اور فی الحال وہ لیول نمبر نیچے سے اگر دیکھا جائے تو لیول نمبر ٹو پہ ہے یا اوپر سے دیکھیں تو وہ جو اس کا لاگ ان لیول فائنل بنتا ہے اس میں سے ایک لیول اوپر ہے یہاں پہ میں اس سے پہلے کہ اس کو آگے چلاؤں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اس کو لکھتے ہوئے مجھے یہ بتائیے اور یہ بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم اس چھوٹے سے ٹری کو لے کے یا ہر چھوٹے چھوٹے ٹری کو لے کے اس کی ہیپ بناتے ہیں تو ہم نے آئے کو ان اوور ٹو سے کیوں شروع کیا ہم نے اس کو ان سے کیوں نہیں شروع کیا یہ سوال آپ ذہن میں رکھیے بلکہ یہ آپ کے لیے ایک ایکسرسائز ہے جو کہ اگلی دفعہ میں اس کا جواب تو دوں گا لیکن جواب آپ حاصل کرنے میں آپ کو دقت محسوس نہیں ہوگی اب چونکہ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہو رہا ہے میں یہ مثال جو ہے اس کو مکمل تو نہیں کرتا لیکن میرا خیال ہے کہ جو کاروائی چھوٹی سی آپ نے دیکھی ہے اس کی بنا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرکلیٹ ڈاؤن آخر کر کیا رہا ہے اور یہ جو لوپ ہے یہ آئے کو کس طرح چلا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مثال کو خود مکمل کریں میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو مکمل کروں گا لیکن آپ جو ہیں اس لوپ کو لے کے اور اس پرکلٹ ڈاؤن پروسیجر کو لے کے اس ٹری پہ چلائیں آئے کو اس لیول سے اٹھا کے پھر اوپر والے لیول پہ لے کے جائیں یہ بالکل اوپر تک جائے گا اور وہاں پہ یہ جو ہیپ والا معاملہ ہے اس کو آپ چلائیں یعنی کہ وہ پرکلیٹ ڈاؤن اور دیکھیے کہ آخر میں یہ پورا ٹری جو ہے اس کی کیا صورت بنتی ہے یہ انشاءاللہ گفتگو ہم خود اگلی دفعہ مکمل کریں گے لیکن آپ بھی اس کو ایز این ایکسرسائز کیجئے انشاءاللہ اگلے لیکچر تک خدا